قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا اذا رأو ما من اضعف ناصرا عددا اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر جھک پڑے اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ پی پا نہیں سکتا میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دیتا ہوں اور اللہ کا پیغام سنا دیتا ہوں اب جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے پسند قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ بندے اللہ کی عبادت کی جگہوں کو شرک سے پاک کر خہیں. وہاں کسی دوسرے کا نام نہ پکاریں نہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں شریک کریں قطع ال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے گرجا اور کنیسوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے تو اس امت کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور امت بھی سب توحید والے رہیں ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت صرف مسجد اقسام اور مسجد حرام تھیں آمش رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ کی مسجد میں اور انسانوں کے ساتھ نماز ادا کریں تو گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو لیکن انسانوں کے ساتھ خلط ملت نہ ہو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو دور دراز رہتے ہیں نمازوں میں آپ کی مسجد میں کیسے پہنچ سکیں گے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ مقصود نماز کا اہدا کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت بجا رانا ہے خواہ کہیں ہو اکریمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور تمام مساجد کو شامل ہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آزائے سجدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی جن اعضاء پر تم سجدہ کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں پس تم پر ان اعضاء سے دوسرے کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے صحیح حدیث میں ہے کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیشانی اور ہاتھ کے اشارے سے ناک کو بھی اس میں شامل کر لیا اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پہنچے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے آیت لمقامہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تلاوت قرآن سنی تو اس طرح آگے بڑھ بڑھ کر جھکنے لگے کہ گویا ایک دوسرے کے سروں پر چڑھے چلے جاتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے اصحاب کی اطاعت و چاہت کی حالت یہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں اور اصحاب رسول پیچھے ہوتے ہیں تو برابر اطاعت و اقتداء میں آخر تک مشغول رہتے ہیں گویا ایک حلقہ ہے تیسرا قول یہ ہے کہ جب رسول اللہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو کافر لوگ دانت چبا چبا کر علج جاتے ہیں جنات و انسان مل جاتے ہیں گو اس عمر دین کو مٹا دیں اور اس کی روشنی کو چھپا لیں مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے خلاف ہو چکا ہے یہ تیسرا قولی زیادہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی ہے کہ میں تو صرف اپنے رب کا نام پکارتا ہوں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتا یعنی جب دعوت حق اور توحید کی آواز ان کے کان میں پڑی جو مدتوں سے غیرمانوس ہو چکی تھی تو ان کو فار نے ایدہ رسانی مخالفت اور تقدیب پر کمر باندھ لی اور حق کو مٹا دینا چاہا اور رسول اللہ کی عداوت پر اجماع کر لیا اس وقت ان سے رسول اللہ نے کہا کہ میں تو اپنے پالنے والے وحدہ لا شریک له اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا میں اللہ ہی کی پناہ میں ہوں اللہ ہی پر میرا توّقل ہے وہی میرے سہارا ہیں مجھ سے یہ توقع ہرگز نہ رکھو کہ میں کسی اور کے سامنے جھکوں یا اس کی عبادت کروں میں تم جیسا انسان ہوں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں تمہاری ہدایت و دلالت کا مختار و مالک نہیں سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں میں تو صرف پیغام رسا ہوں اگر میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عذاب دیں گے اور کسی سے نہ ہو سکے گا کہ مجھے بچا لے مجھے کوئی پناہ کی جگہ اللہ کے سوا نظر ہی نہیں آتی میری حیثیت صرف مبلغ اور رسول کی ہے بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ کا استثناء الملیکو سے ہے یعنی میں نفع و نقصان اور ہدایت و ضلالت کا مالک نہیں میں تو صرف تبلیغ کرنے والا پیغام پہنچانے والا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ نہیں یوں سے یہ استفنا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے مجھے صرف میری رسالت کی ادائیگی ہی بچا سکتی ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایو اور رسول او بلغمہ اُن ربک کا مربق آیا یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے نافرمانوں کے لیے ہمیشگی والی جہنم کی آگ ہے جس میں سے نہ وہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ سکیں گے جب یہ مشرقین جنہوں ان قیامت والے دن ڈراؤنے عذابوں کو دیکھ لیں گے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کمزور مددگاروں والا اور بے وقعات گنتی والا کون ہے یعنی مؤمن موحد یا مشرق حقیقت یہ ہے کہ مشرکوں کا برائے نام بھی کوئی مدد کرنے والا اس دن نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے مقابلے پر ان کی گنتی بھی گویا نہ ہوگی